چلیے سبق نمبر انہتر آیت چھ سے چودہ تک لیسن سکسٹی نائن آیت سکس ٹو لفظی ترجمہ یا منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ازاقم تم جب کھڑے ہو تم الاسلاد نماز کی طرف تو دھو لو وجوہ اپنے چہروں کو ب عیدی اور اپنے ہاتھوں کو المرا المرافق کوہنیوں تک وم اور مسح کرو بے اپنے سروں کا ارجل اور اپنے پاؤں کو یعنی دھو لو ال کا تک وہ انکن تم اور اگر ہو تم جنوبن جنابت میں فتح تو پاکیزگی حاصل کرو ان اور اگر ہو تم مردہ بیمار او اللہ یا اوپر سفر سفر کے اوجا یا آئے احدن کوئی ایک منكم تم میں سے من ات رف حاجت سے او یا لامستم تم ہاتھ لگایا تم نے چھوا تم نے انسا عورتوں کو فلم تجدو پھر نہ تم پاؤ ما ان پانی فتم ممو تو تیمم مم کر لو سائید انیبا پاک مٹی سے فمسحو پھر مسح کرو بے اپنے چہروں کا بیدی کم اور اپنے ہاتھوں کا من ہو اس سے مایرید اللہ ہو نہیں چاہتا اللہ لیا کہ بنا دے کر دے علیکم تم پر من حرج کوئی تنگی ولا لیکن یریدو چاہتا ہے لیو کہ پاک کر دے تم کو ولیو تمہ اور تاکہ پوری کر دے نعمتہو نعمت اپنی علیکم تم پر لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو وزگرو اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے ومیسا اور اس کا وعدہ پختہ اہد اللہ وہ جو باسکم اس نے باندھا ہے تم سے اس نے لیا ہے تم سے بہی اس کو اسکول تم جب کہا تم نے سمرنا سنا ہم نے وہ اتانا اور اتات کی ہم نے وہ تخلہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بزات السدور سینوں کے بھید یا او حلدین آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ہو جاؤ قوامینا نگہداشت کرنے والے قائم ہونے والے للہ اللہ کے لیے شہداء گواہ بالقص انصاف کے ساتھ بلا اور نہ یجر من آمادہ کرے تم کو شنا دشمنی قومین ایک قوم کی یا کسی قوم کی اللہ اس بات پر اللہ کہنا تا دلو تم عدل کرو گے اے ادل کرو ہوا وہ اقرب زیادہ قریب ہے لکھ تقوا کے و تقل اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے اللہ تعالی خبیر خبر رکھنے والا ہے بما ساتھس کے جو تاملون تم عمل کرتے ہو وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے اللہ ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وہ عمل الصح اور عمل کیے اچھے لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے وہ اجر عظیم اور اجر عظیم و اور وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا وقب اور جھٹلایا آیاتنا ہماری آیات کو الائکا یہی لوگ جہیم جہنم کے ساتھی ہی ہیں یا آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس گرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے اس جب ہما ارادہ کیا قومن ایک قوم نے ایک گروہ نے ان کہ یبسو تو پھیلائیں الیکم تمہاری طرف ائی ہم اپنے ہاتھوں کو فکفہ تو اس نے روک دیا ادیا ہوں ان کے ہاتھوں کو انکم تم سے و تقل اور ڈرو اللہ سے وہ اللہ اور اللہ پر فلی تو کریں المؤمنون ایمان لانے والی ولقد اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ نے میساکا پختہ اہد بنی اسرائیلا بنی اسرائیل سے وباسنا اور مقرر کیے ہم نے من ان میں سے اس نئی اشارہ بارہ نقیبا نقیب نگران وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالی نے انی مے بشک میں تمہارے ساتھ ہوں ان البتہ اگر عقم تم اس قائم کرو تم نماز یا قائم کی تم نے نماز و آتے تم اس اور ادا کی تم نے زکات آمن تم اور ایمان لائے تم بے رسولی میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور مدد کی تم نے ان کی دوسرا معنی تعظیم کی تم نے ان کی عزت کی تم نے ان کی وہ اقرت تم اللہ اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض ہسنا لکفرن البتہ میں ضرور دور کر دوں گا انکم تم سے سی تمہاری برائیاں و لد کم اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو جناتن باغوں میں تجری بہتی ہیں من تہل انہار ان کے نیچے سے نہریں فمن کا تو جس نے کفر کیا بعد کا اس کے بعد منکم تم میں سے پس تحقیق وہ بہک گیا بھٹک گیا سبا السبیل اعتدال کی راہ سے درمیانی راہ سے با پس بوجہ اس کے جو نقدہم ان کے توڑنے کے ان کے عہد کو لاننا ہوں لانت کی ہم نے ان پر وجعلنا اور بنا دیا ہم نے کلو بہم ان کے دلوں کو خاصیتن سخت یو ہر پھیر دیتے ہیں الکلمہ کلام کو ام دیا اس کی جگہ سے ونسو اور وہ بھول گئے حزن ایک حصہ ممّا اس میں سے جو دکھ کی روح وہ یاد کرائے گئے تھے بہی اس کو ولا تزالو اور ہمیشہ تم رہو گے تتلعو تم اطلاع پاتے رہو گے متلے ہو گے الا اوپر خائنتن ایک خیانت سے منہم ان کی اللہ مگر کلیلن بہت تھوڑے منہم ان میں سے فعف عنهم پس پسماف کر دیجئے ان کو وصفح اور درگزر کیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین محبت رکھتا ہے محسنین سے وہ من اللہ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا انسارا بے شک ہم عیسائی ہیں نسارا ہیں اخذنا لیا ہم نے میسا پختہ عہد ان سے فنسو تو وہ بھول گئے حزن ایک بڑا حصہ ماں اس میں سے جو کی روح وہ نصیحت کیے گئے تھے یا یاد دلائے گئے تھے بہی اس کو فرئی تو ڈال دی ہم نے بینہم ان کے درمیان الداوت اداوت و اور بغص الى الم القیام قیامت کے دن تک و صوفا اور انقریب یونب اللہ بتائے گا ان کو اللہ بیما کانو بجہ اس کے جو تھے وہ یسنون وہ کیا کرتے بس